وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بزعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النعم أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرزيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تم وصلس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الغايد لا ينفض من قول إلا لديه رقيب عجيب وجاء السفرة الموج بالحق ذلك ما كنت منه ذا حيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها عاسائه وشهيد لقد كنت في غفلة من آذى فكشتنا عنك غطاءك فبصدوك اليوم حديد وقال قريمه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد من منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لأن آخر فعل قياه في العذاب الشديد قال قرينوه ربنا ما تويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تغفيره خذ بي مسؤولات بعض سورت الحقاق کی حقائد آپ کے سامنے چلا کی گئی جس میں اللہ تبارک <تصح> تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اور آپ کے گھر اور آپ کے خاندان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے وہ یو تم اور تمہیں پوری طرح سے پاک صاف رکھنا چاہتا ہے پاک صاف کرنا چاہتا ہے اس آیت سے پہلے کی جو آیتیں وہ آپ دیکھیں گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزواج مطحرات کا تذکرہ فرمایا امہات المومن کا تذکرہ فرمایا انہیں کچھ اخلاقی تعلیمات دی گئیں اور اخلاقی تعلیمات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تعلیمات اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے اخلاق و کردار کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں صاف و شفاف رکھنا چاہتا ہے بھائیو اہل کے جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین تمام ہی صحابہ قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں اور ان میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے گھر والے آپ کے خاندان والے آپ کے ازواج متحرات آپ کی بیٹیاں اور ان سے جو نسل شریک خاص صل اللہ علیہ وسلم کے اہل بیس خصوصی عزت و احترام کے مستحق ہیں کسی بھی صحابی سے نفرت نفاق کی علامت ہے ویسے ہی اہل بیش سے نفرت نفاق کی علامت ہے کسی بھی صحابی سے محبت ایمان کی علامت ہے ویسے ہی اہل بیش سے محبت ایمان کی علامت ہے بن عرقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی مقام سے خطبہ دیا تقریر کی اللہ تعالیٰ کے ہندو و خنا بیان کی اور کہا کہ لوگوں شاید میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب اس میں سنت رسول بھی آ گئی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت ال کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو الگ ذکر کیا اور کبھی سنت رسول کو کتاب کتاب اللہ میں شامل کر دیا اس لئے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ نے کہا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا ایک تو اللہ کی کتاب اس میں نبی کی سنت بھی آ گئی اور دوسرے میرے اہل بیت, میرے گھر والے میرے خاندان والے میرے رشتے دار پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا ازکم اللہ اہلی بئی تھی رحم اللہ فی اہلی بئی تھی مسلم شریف کی روایت ہے تین مرتبے آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنے گھر اور خاندان والوں کے سلسلے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اللہ کو یاد رکھنا میرے گھر والوں میرے خاندان والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی حق تلفی کرتے ہوئے اللہ تعالی سے ڈرنا تین مرتبہ آپ نے فرمایا ازک فروكم اللہ حافظ اہل بئی تھی ادک فیرم اللہ حافظ اہل بائی اہل بے کون ہیں نبی کریمسلم کی بیویاں آپ کی بیٹیاں آپ کی اعلیٰ اولاد آپ کی ضروریت اور ان سے جو نسل چلی یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان سے محبت کی جائے کیوں محض نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری ادا کی اس میں آپ کے اہل بیت کا بھی بڑا کردار ہے یہ بات یاد رکھنا جب تک آدمی کو گھر کی سہار دیواری میں سکون نہ ملے گھر سے باہر نکل کے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا گھر کی چہار دیواری میں اس کی بیوی سے اسے سکون نہ ملے بچوں سے سکون نہ ملے گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو وہ چین و سکون کے ساتھ گھر کے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتا اہل بیت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علّم نے بارے نبوت اور رسالت نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری ادا کی اس میں آپ کے اہل بیت کا بڑا کردار ہے آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں آپ کے قدم قدم پر آپ کی مدد کرتی رہی یہ صدی جس رضی اللہ عنہا ہے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنی ساری مال و دولت کو اللہ کے دین کے لیے وقت کر دیا آپ نے سنا ہے مکی زندگی کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں ابو جہل نے کہا کون ہے فلا مقام پہ اون تباہ ہوا ہے اون کی بوٹی لے کر آئے ان کی اوجڑی لے کر آئے اخبار نبی معیشت یہ سرکش انسان گیا اون کی بوٹی لے کر آیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے آپ کی پیٹھ پہ لا کے ڈال دیا اون کی بوٹی اون کی اوجڑی اتنی وزنی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے آپ اٹھ نہ پائے متنصر سجدے کی حالت ہی میں رہے آپ کے لطف جگر فاطمت الہرا رضی اللہ عنہ کو قبر ہوئی دوڑی دوڑی چلی آئی دوڑی دوڑی چلی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے اون کی اوجڑی ہٹائی بڑی بہادری کا کام تھا ابو جہل موجود ہے دشمنا نے رسول موجود ہے ان کی موجودگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر ان کی یہ اوجڑی ہٹائی اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کو ملامت کی اس طرح سے بھائیوں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور جو ذمہ داری ادا کی نبھائی اس میں آپ کے اہل بیت کا بڑا کردار ہے آپ کی بیویوں نے آپ کی بیٹیوں نے آپ کی اولاد نے آپ کو گھریلو زندگی میں وہ سکون فراہم کیا وہ اطمینان فراہم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جا کر اطمینان سے کام کر سکے ورنہ گھر کی چار دیواری میں انسان کو سکون نہیں ملتا کیسی کیسی صلاحیتیں ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں کیسے کیسے کام کرنے والے ناکارا ہو کے رہ جاتے ہیں تو کہنا یہ ہے چہلے بین کی یہ فضیلت محض حسب و نصب کی بنا نہیں حسب و نصب ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں وہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں وہ اللہ کے نبی کے بی نواسے ہیں نواسیاں ہیں حسب و نصب کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام میں اسلام کی خدمت میں اہلِ بیت کا جو کردار رہا ہے ان کا جو رول رہا ہے یہ بھی ایک اہم ترین سبب ہے جو اہلِ بیت کو یہ مقام ملا کہ ان کی محبت ایمان کا حج قرار پائی اور ان سے نفرت کرنا نفاق کی ایک علامت قرار پائی ابھی کہی ان شاء اللہ ازواج مظاہرات سے ہم ان شاء اللہ اپنے آنے والے خطبے میں مستقل گفتگو کریں گے امہات پر آج کا خطبہ میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیٹیاں آپ کے نوازنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسرے رشتے دار ہیں ان کے سلسلے میں میں آپ کے خطبے میں ان کو ان کی سلسلے میں کیا فضائل حادث میں آئے ہیں یہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا جب سر علی عمران میں واعد نازل ہوئی کا ایک وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسا علیہ السلام کی حقیقت کے سلسلے میں جھگڑنے لگا تکرار کرنے لگا پیسوں مباحثہ کرنے لگا تو آسمان سے آیت نازل ہو گئی کیا ہے پیغمبر علم کے آجانے کے بعد آسمان سے وہی کے آ کے بعد جو لوگ عیسا علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے جھگڑ رہے ہیں اگر وہ کسی صورت آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آخری چار کار یہ ہے کہ ان سے مباہلہ کر لیجئے جی. ان سے مباہلہ کر لیجئے جی. مباہلہ کیا ہے فقل آپ ان سے کہہ دیجئے جی. چلے دیجیے تم اپنے بچوں کو لا لو میں اپنے بچوں کو لا لو میں اپنی بیویوں کو گر گر آئیں گے. ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں گے گڑ گڑ آئیں گے اور یہ دعا کریں گے کہ پرور ہم میں سے جو چھوٹا ہے اس پہ جلد از جلد آسمان سے لانت یہ کرایت جب نازل ہوئی یہ جب ناظر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا لیا آپ کے داماد ہیں حضرت فاطمہ کو بلا لیا آپ کی بیٹی ہیں حضرت حسن و حسین کو بلا لیا آپ کے نواسے ہیں اور کہنے لگے ہاں اولا اہل وئی تھی یہ میرے اہل بیت ہیں چلے آؤ میرے اہل بیت مباہلا کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں اے چلے آؤ عیسائیوں میں وہ جانتے ان کے سینوں میں لکھی تحریر اگر پڑی جائے ان کے سینوں میں لکھا تھا کہ محمد سچے رسول ہیں گھر گئے کہا کہ محمد سے مباہلا کریں گے تو ہماری دنیا آخرت سبا ہو جائے گی مبالے کا چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا واپس چلے گئے اور ایسی ہی بات جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے دلاو کی اللہ, بیت آہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ہر کو دور کرنا چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے آپ چادر شادر لپتے ہوئے تھے چادر اوڑے ہوئے تھے حضرت حسن آئے حسن کو اس چادر میں لے لیا حضرت حسین آئے ان کو چادر میں لے لیا حضرت علی آئے ان کو چادر میں لے لیا حضرت فتیمہ آئی ان کو چادر میں لے لیا چادر میں لپٹ گئے چاروں کو سمیٹ لیا اور کہنے لگے کہ تھی یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں ہاں یہاں یہ بات یاد رہے شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطرات نہیں آئیں گی اماحات المومن نہیں آئیں گی آپ کی بیویاں نہیں آئیں گی صرف حضرت علی فاطمہ حسن حسین ان کی ضروریت آئے گی اس لیے کہ نبی کریم ساسن نے اہل بیار دیا یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہی میرے اہل بیت آپ نے کہا یہ میرے اہل بیت آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں ورنہ تو یہ جو آیت ہے انما جہاں اہل البید کی اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت جہاں کہا ہے اس سے پہلے کی ساری آیتوں میں نبی کی بیویوں کا ذکر ہے یا نسا ان نبی یا نصا انبی یا نسانبی کتنی آیتوں میں اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں اس سے پہلے کی تمام آیتوں کا آغاز یا نسان نبی سے ہوتا ہے اے اے ازواج نبی کی بیویوں اور اس کے بعد قرآن کرتا ہے کہتا ہے اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیمات اس لیے دینا چاہ رہا ہے کہ تمہیں پاک کرنا چاہتا تو معلوم ہوا ان جیسی حادث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اہل بیت صرف حضرت علی فاطمہ اور ان کی ضروریت ہے نہیں حضرت علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی ضروریت یہ اہل بیت ہے ہی ان کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں آل جعفر علیہ اقبال یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آتے ہیں ابراہیم علیہ ابراہیم ربی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی مشیت آپ کی جتنے بھی نرینہ اولاد ہوئی بچپن ہی میں انتقال کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماریا سپیاں ابراہیم جو آپ آب کے بیٹے تھے یہ حضرت فاطمہ کے نہیں یہ ماریا سپیا کی بطن سے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فضیلت بتائی اِنَّ مرزیان پھر جن اللہ تعالی نے میرے اس بیٹے اس نن معصوم بچے کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں ایک گھور مقرر کر دی ہے جو میرے اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی فضیلت یہ صرف حضرت فاطمہ کی ضروریت سے خاص نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات اور ان سے جو ضروریت چلی وہ جو ہے اہل بیس کی فضیلت میں اس کا مضلاف بنتی ہے ہاں یہ اور بات ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمائین ان کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ بڑی فضیلتیں آئی ہیں آپ نے حضرت فاطمہ میں کی فاطمہ فاطمہ خوش آمدے دو بیٹی پھر کان میں خوش کرو کان میں کوئی بات نہیں فاطمہ رونے رکھی جب ان کو روتے دیکھا تو اللہ کے نبی نے پھر ان کے میں کوئی اور بات گئی خوش ہو گئی مجلس ختم ہوئی حضرت عائشہ نے کہا فاطمہ بیٹی بتاؤ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا پہلے تم رونے لگی پھر کیا کہا تھا کہ تم ہنسنے لگی کہا کہ اللہ کے نبی کا راز ہے اللہ کے نبی کا راز کسی کو نہیں کرتی رازداری دیکھو عورتوں میں بہت کم ہوتی ہے یہ حضرت فاطمہ کی رازداری ہے پوچھنے والی ان کی ماں ہے حضرت عائشہ ہے اللہ ہوا قبر لیکن رازداری کا اتنے بتایا نہیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہا کہ فاطمہ آپ سو بچاؤ کہ اس مجلس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا فاطمہ نے کہا پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ بیٹی دنیا سے میرے جانے کو اور قریب آ جائے میں بہت ضرور ہونے والا ہوں یہ سن کے میں رونے لگی غمگین ہو گئی تو ابا جان نے خرید کیا خرید کر کے بیٹی کیا تمہیں یہ فضیلت کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار مقرر کیا ہے یہ جب بات میں نے سنی تو میں خوش ہو گئی وہی الہی نے آپ کو یہ سب خبریں دی تھی وہی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا اور ہم دیکھتے ہیں اس فیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف چھ مہینے بعد جب حضرت فاطمہ کی عمر انتیس تیس سال سے زائد سینا تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انتحال کر رہی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی ٹوٹ کے چلتے تھے کہیں بیٹھے رہتے فاطمہ آتی اللہ کے نبی پیساف تو اٹھ جاتے استقبال کرتے گلے لگا دیتے حضرت فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے مر ہبن یا پنسی کہتے ہیں ص اللہ اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا حضرت فاطمہ چلتی حضرت فاطمہ چلتی یوں لگتا کیسے اللہ کے نبی چل رہے ہیں کہ فاطمہ کریم کی طرح حدیث میں آپ فرمایا کرتے دے فاطمہ فاطمہ میرے وجود اور ایک حصہ ہے آپ نے کہا فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ بیٹی کو تکلیف دے دی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا تھا ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی مسلمان ہو گئی تھی حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہا اللہ کے نبی کی بیٹی رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے خدائش میں سے بات تھی کہ آج نبی کی بیٹی جس کی ذہنیت میں ہے وہ دشمن کی نبی کے دشمن کی بیٹی کو بھی شاپ بیک وقت کوئی بی بھی شخص نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی کو بیک بی بی وقت ظہریت میں نہیں رکھ سکتا نبی حضرت علی رضی اللہ علیہ حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے ابو کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا فاطمہ بے چین ہو گئی بے قرار ہو گئی کہ اللہ کے نبی کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ کا جو سب سے بڑا دشمن رہا علی اس کو میری سوگن بنا رہے ہیں بن تو ادب اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں بیک وقت کسی کی زوجیت میں جمع نہیں ہو سکتی آپ نے کہا علی شادی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا کسی حرام کو حلال نہیں کرتا لیکن ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کی شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کو پہلے چھوڑ دو اس کے بعد ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو ابو جہل کی بیٹی تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے آپ نے کہا ان نماز اتنے کے میرے وجود کا ایک حصہ ہے جو بات فاطمہ جو بات فاطمہ تکلیف, تکلیف دیتی ہے یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ اپنے ارادے سے بات آ گئے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا علی رضی اللہ یہ فاطمت رضی اللہ عنہ ہے یہ اگر سعید السائی اہل الجنہ ہے جنتی خواتین کی سردار ہیں تو ان کے دونوں لختے جگر حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ سعید سعید جنتی نو کے سردار ہیں حسن اور حسین رضی اللہ کہ محبت, محبت کر اور ایک اور صحیح روایت نے فرمایا جو بھی میرے اس نواس حسن سے محبت کرے پرور دگارا تو بھی اس سے محبت کر اللہ حسر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں آپ سے اللہ علیہ خطبہ دے رہے ہیں آپ کے بازو حضرت حسن ہے ممبر پہ کہتے ہیں کبھی آپ جماعت کو دیکھ کے خطاب کر رہے ہیں ایک نظر جماعت پہ ڈال رہے ہیں ایک نظر اپنے نواسے پہ ڈال رہے ہیں ایک جملہ جماعت سے خطاب ہو کے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ایک جملہ اپنے نواسے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اور پھر بھری جماعت میں آپ نے فرمایا بھری جماعت میں آپ نے فرمایا ان اپنی آدھا سید اندا سید مجھے امید ہے چھوٹے سے بچے سے اس وقت کی بات ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کے ذریعے سے میری امت کی دو لڑتی ہوئی جماعتوں میں صلح کروائے گا میری امت کی لڑتی ہوئی دو ابھی جماعتوں میں صلح کروائے گا حضرت حسن رضی اللہ خلافر ہو گئے اور میں ساری امت ایک خلیفہ معاویہ بھی نبیان رضی اللہ عنہ میں جمع ہو گئی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جسے نبی خرید صلی اللہ عنہ حضرت حسن کی فضیلت مانا حضرت حسن کی فضیلت جانا آپ نے یہ میرا بیٹا سردار ہے میرے اس بچے کے ذریعے سے اللہ میں میری امت کی دو جماعتوں کی درمیان کروائے پر ممبر آپ کے دونوں نماز سے آ گئے, گئے, گئے, گئے نن سے بچے ہیں جھوڑے سے بچے ہیں خودبا چل رہا ہے اور دونوں صفوں کو انگلتے ہوئے آ رہے ہیں سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں لال کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے بیٹے رہنے کی وجہ سے ایک قدم چل رہے, تو خدم رہے ہیں تو یہ قدم گر رہے ایک قدم چل رہے ہیں تو ایک قدم لڑک رہے ہیں نانا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا نانا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اللہ حسب ممبر سے اتر گئے اپنے ان دونوں نواسوں کو اٹھا لیا اٹھا کر ممبر پہ اپنے دونوں بازو بٹھا لیا اور بٹھا کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ انما انما اولادکم کہ تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے کتنا ہے اللہ نے سچ فرمایا میں خدبہ دے رہا تھا اپنے نوازوں کو اس طرح رہا کر مجھ سے صبر نہ ہوا میں نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں نوازوں کو اٹھا لیا اور کرنے کی بات ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا نماز پڑھ رہے ہوتے نماز پڑھ رہے ہوتے آج صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ آپ صلی اللہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صلی اللہ وسلم اور سزے میں گئے اتنا لمبا ہوا سزا اتنا لمبا ہوا سجا کبھی اتنا لمبا سزا نہیں ہوا ایک کہتے ہیں میں جب سجدے کو لمبے ہو, لمبا ہوتے ہوئے دیکھا مجھے یوں لگا اٹھ ہی نہیں رہے نبی اگر سستے سے سزتے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے کبھی اتنا لمبا سزا نہیں کیا میرے ذہن میں یہ وسوسا آیا کہ شاید سردے کی حالت میں آپ اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے جب یہ وسوسہ آیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں اٹھایا سزے سے محبوب اٹھ گیا سزے سے محفوظ اٹھ گیا کہ کیا ہوا دیکھتے ہیں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حسن ہے یا حسین ہے اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہو چکے ہیں بیٹھ گئے اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں اور اللہ کے نبی منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ کب اتریں گے کہ آپ سر اٹھائیں جب تک وہ آج خود اترنے گئے آج صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھائے غور کرنے کی بات ہے بہت سارے سبق ملتے ہیں نھنے معصوموں کے ساتھ کہتا شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے مسجد میں ننھے معصوموں کی غلطیوں کو کس طرح برداشت کرنا چاہیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے اور آپ کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بھی آپ سے چاہیں اہل الحدیز اہل الجما تمام طلب کا یہ اہل بیس کی اپنی فضیلت ہے اہل بیس کا اپنا مقام ہے اہل بیس کا اپنا رتبہ ہے اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے اس کا انکار کرنے والا خوراکی ہے ہاں ان کی فضیلت کا مطلب وہ نہیں ان کی محبت کا مطلب وہ نہیں ان کی عقیدت کا مطلب وہ نہیں جو شیعہ سمجھاتے ہیں شیعہ نے ہماری تعریف سازی کی تاریخ بنائی انہوں نے بیٹھ کر اور اہل بیت کے سلسلے میں غلط ثلط روایتیں منسوخ کی اور ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے ایسا منظر پیش کرتے ہیں شیا جو ہے تاریخ کا سب سے جھوٹا طرح ہے تاریخ میں جتنا جھوٹ شیعہ نے لکھا ہے شیعہ نے کہا تاریخ میں اتنا جھوٹ کسی نے نہیں لکھا کسی نے نہیں کہا اب شیعہ آپ تاریخ پڑھیں گے شیعہ کی تو تاریخ کی بہت ساری روایتیں ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں کہ نوز باللہ دوسرے سارے صحابہ دشمن سے اہل بیت کے اور اہل بیت دشمن سے صحابہ کے نوز آپ قطب حدیث میں آئی ہوئی روایتیں دیکھیں گے اللہ خرصہ صحابہ کرام رضمان اللہ علی یعنی مجمعین اللہ مطہرات کتنا احترام کرتے تھے اہل بیت کتنا احترام کرتے تھے اہل بیس کا یہ جن عمر رضی اللہ نما ہے جب کبھی حضرت جعفر کی اولاد سے سامنا ہوگا حضرت جعفر کے علیہ بیٹھے ہیں حضرت علی کے بھائی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت جعفر کریے موتا جنگ موتا میں شہید ہوئے کیسے شہید ہوئے ان کے دونوں ہاتھ دشمن نے کاٹ ڈالے دونوں ہاتھ کٹ رہے اس ہاتھ میں جھنڈا پکڑے ہوئے تھے یہ ہاتھ کٹ گیا اس ہاتھ سے اٹھا لیا سشمن نے اس ہاتھ بھی وار کیا دونوں ہاتھ کٹ گئے شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پر اچھا کیے ہیں اس لیے ان کا لقب ہوا سلجھنا ہین سلجھنا دو پر والے صحابی اب ابن عمر رضی اللہ عما کا معمول تھا جب کبھی حضرت جا کے کسی بیٹے سے سامنا ہوتا تو سلام کرتے ہوئے کہتے سلام ابن سلامی اپنا سلام ابن اے زل کی اولاد سلامتی ہو ہو کی اولاد سلامتی, ہو کی اولاد سلامتی ہو ایک مرتبہ اللہ عنہ ایک شخص حج کے دوران حج کا موقع تھا ایک شخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا مسئلہ کیا تھا ابن عمر سے وہ پوچھ رہا ہے کہ دیکھو میں حالت حیرام میں ہوں حیران باندھتے ہو اور احرام کی حالت میں بہت ساری پابندیاں شکار نہیں کرنا ہے جانوروں کو نہیں مارنا ہے ابن عمر, سے ابن عمر رضی اللہ کا کہاں کی ہو تم کہا کہ عراق سے آراق کہ سے آئے کہ عراق کہ شرم, کہ شرم کرو تم نے نواز رسول کو قتل کر دیا اب آگے مکھی فصل کرنے کے بارے میں مکھی کو قتل کرتے ہوئے تمہیں تعمل ہو رہا ہے اور تم نے نبی کے نواس حسین کو شہید کر دیا تمہیں کچھ کیا نہیں آئے کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ عراق نے اہل قوبا نے بلا کر غداری کی خود بلایا اور آئی مسئلے بے مددگار چھوڑ دیا اور شہید ہو گئے صحابہ کو اس کا اتنا دکھ تھا ایک عراقی نے جب مکھی کا مسئلہ پوچھا میں مکھی کو مار سکتا ہوں کیا تم لوگوں نے تو نواس رسول کو مار دیا اب یہ کیا پوچھنے چلے آیا چلے آئے مکھی کو مار سکتا ہوں کیا آپ اندازہ کرو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر تل ہی تل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادت سے کس قدر کھڑ رہے تھے کہنا یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیم اسمعین کے درمیان اور اہل بیعت کے درمیان محبت کا ماحول تھا قلبت کا ماحول تھا چاہت کا ماحول تھا ام المومنین آشاد صدیقہ رضی اللہ عنہ جنہیں شیعہ نے اہل بیعت کی نعوذ باللہ سب سے بڑی دشمن بتایا نعوذ باللہ ممن سے پوچھا گیا. حضرت عائشہ فاطمہ تھی. کہاں مردوں میں کون مردوں میں سب سے زیادہ نبی کس کو چاہتے تھے حضرت عائشہ فاطمہ کے شوہر کو چاہتے تھے کسی یعنی بڑی بات اور ادھر محمد ابیا جو حضرت علی کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا اپنے باپ سے پوچھا من افضل الناس تاکہ ابا جان بتاؤ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی کے بعد میں رتمے میں سب سے افضل مقام کس کا ہے تو جان نے کہا حضرت علی نے کہا کہ بیٹے ابو بکر کا ہے میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کس کا ہے تو ابا جان نے کہا عمر کا ہے میں نے با... میں نے کہا میں نے اس کے بعد یہ پوچھا نہیں کہ کس کا ہے کہ وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے میں نے اس کے بعد کہا عمر کے بعد تو آپ ہوں گے نا افاجان عمر کے بعد تو آپ کی فضیلت ہوگی نا تو حضرت علی نے کہا ماں جرم من المسلم ارے میری حیثیت تو بس میں عام مسلمانوں میں سے عام آدمی کی حیثیت رکھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں حضرت علی واقف واقفہ کی فضیلت سے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنما عمر کے اعتبار سے بھی حضرت علی میں اور تینوں طلباء میں بڑا تفاوت تھا یہ تینوں عمر میں بہت بڑے تھے حضرت علی چھوٹے تھے حضرت علی ان کے مقام سے آشنا تھے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ ہاں کو ان کے مقابلے میں فضیلت میں لانے والے نہ تھے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور سبحان اللہ الفت و محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کروایا اللہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد بھی ہیں اور حضرت علی حضرت عمر کے خسر بھی ہیں حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی اس سے اندازہ کرو بیعت میں اور دوسرے صحابہ میں کتنا الفت کا ماحول تھا کہ باقاعدہ شادی بھی ہو رہی ہے حضرت نبی ابو بکرجی نبی اللہ خان حضرت علی دونوں مسجد میں نماز پڑھ کے آپس میں خوشگوار موڑ میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں بات چیت کرتے جا رہے ہیں راستے میں حضرت حسن کو دیکھا کھیل رہے ہیں हजरत हसन छोटे से बच्चे बच्चों में खेल रहे अब वगर आगे बढ़े आगे बढ़ के हजरत हसन को उठा लिया उठा के बोसा लिया और बोसा लेकर कहा शभी होम बिन नबी वली से छभी हम ब्या कहा क्या? अली के बेटे हो मगर अली जैसे नहीं हो अली के बेटे हो मगर क्या जैसे नहीं हो नाना की तरफ चलेगा नबी जैसे हो तुम शबी होम बिन नबी वली اور اس جملے کو سن کر حضرت علی مسکرا رہے تھے خوش ہو رہے تھے اندازہ کرو کہ صحابہ اور اہل بیت میں کتنا پاکیزہ ماحول تھا کہنا یہ تاریخ شیعہ نے بنائی ہے باقاعدہ جھوٹی روایتیں لڑی ہے اور ایسا منظر اور تاریخ کا ایسا تصور ہمارے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت ان کے صحابہ کے دشمن اور صحابہ صاحبہ بیت کے دشمن آپ خلفا کے اس میں بھی دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صلاح نے حضرت ابو نے بھی حضرت عمر نے بھی حضرت عثمان نے بھی اپنے زمانے خلافت میں اپنی مجلس مشاورت میں جگا دی اہم اہم معاملات میں حضرت علی رضی اللہ سے مشورے لیا کرتے تھے اور حضرت اہم اہم معاملات میں مشورے دیا کرتے تھے اتنا پاکستان بسا حضرت عثمان کے زمانے میں ایک شرابی کو کوڑے مارنے کی بات آئی حضرت عثمان نے یہ ذمہ داری حضرت علی کو دی کہا تم یا علی فضلی دو کہا کہ علی اٹھو کوڑے لگاؤ ان کو اور سبحان اللہ اور ثبوت تاریخ میں جو اہل بیت اور میں الفت و محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اہل بیت کی رشتہ داریوں میں رشتہ داروں میں اہل بیت کے جو نام ہے وہ نام پڑھو اہل بیس میں سے کتنوں نے اپنی بچیوں کے نام عائشہ عائشہ رکھا آج کے شیعہ کو حضرت عائشہ سے نفرت ہے اور اس دور کے اہل بیت میں کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام عائشہ رکھا اپنے لڑکوں کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا بلکہ بعض بعض تو ایسے ہیں اپنے دو دو بیٹوں کا نام عمر المر اسانی ابو بکر ال ابو بکر عسانی میں بڑی بات ہے ہاں جس سے نفرت ہوتی وہ نام ہم رکھیں گے رکھیں گے نام رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ بیت صحابہ کو بے چاہتے تھے وہ ان کے مقام سے آشنا تھے اور یہ ان کے مقام سے آشنا تھے بھائیو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے دوہرانے کی ضرورت ہے کم علمی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے شیعہ کی رفاقت اور شیعہ کی دوستی اپنا کر بہت سارے بھولے بالے کم علم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دلائل مل رہے ہیں کہ صحابہ نے حضرت علی پہ ظلم کیا اور وہ وہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں پھٹک جاتے ہیں ایسا ہر نہیں ہونا چاہیے تاریخ کو صحیح نقصان نظر سے پڑھنا چاہیے اور صحیح نقص نظر سے محبت ہونی چاہیے ویسے محبت کرنے کی رب العالمی تحفی فدا فرمائے اعلان پر میں اپنے خطے کو ختم کرتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں خصور کی جماعت کے حباب آئے ہوئے ہیں خصور آپ جانتے ہیں یہاں سے چالیس کلو میٹر ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمد اس شہر میں کتاب و سنت کی تبلیغ بڑے پیمانے پہ پی ہو رہی ہے بہت اچھی طرح جو ہے کام ہو رہا ہے مسلمانوں میں بھی غیر مسلمین میں بھی بیک وقت جماعت کے ذمہ دار جو بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں اور الحمد جماعت وہاں کی متمول بھی ہے ذمہ دار بھی ہے لیکن اس وقت ایک مسجد کے سلسلے میں جماعت پر 15 لاکھ کا بوجھا پڑا ہے وہاں کے احباب آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں میری گزارش ہے مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ جاتے ہوئے حضور کی اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں اس لیے کہ وہاں جو بیدار الحمد للہ اس چھوٹے سے شہر میں آپ دیکھیں گے سات یا آٹھ مساجد ہیں للہ سات یا آٹھ مساجد علیز ہیں اس صوبے سے شہر میں اور ساری مسجدیں آباد ہیں بہتر طریقے سے, سے کام ہو رہا ہے جہاں کام ہو رہا ہے وہاں کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمارا اور آپ کا تعاون شامل آج ہونا چاہیے میری گزارش ہے وہاں کی جماعت پہ جو بار پڑا ہے پندرہ لاکھ کا آپ اس بار کو ہلکا کرنے میں ضرور تعاون کریں گے رب العالمین آپ کے انفاق اور یا اس حدیث کو نہ بھولے کہ اللہ کے لیے گھر بنائے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا اور وہ حدیث تھی جو شخص اللہ کا کوئی گھر بنائے سے کمفاس خطاف اور گھونسلے کے برابر کیوں بنا رہے ہیں اتنی بڑی پرندے کے گھوسلے کے برابر کیوں نہ صحیح اللہ اس کی بھی قدر کرے گا اور جنت میں محل بنائے گا زیادہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے بھی جائیں رب العالمین